بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة تغضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة اللہ تبارک اندر... و تعالی نے عیسیٰ کریمہ کے اندر کریمہ کا صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ الہی کے ذوق اور شوق کو بیان فرمایا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے گھر بیت اللہ شریف کے کعبہ بنانے میں جو ذوق اور شوق اور جو جذبہ اور تڑپ تھی اس کو بیان فرمایا اور اس کے بعد اسیا مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلات کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ہم اسی کو قبلہ بنائیں گے جو آپ کو پسند ہے اور اسی آیا مبارک کے اسی حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس وعدے کو پورا بھی کر دیا آپ کو پتہ ہے کہ کسی چیز کا وعدہ ہو جانا جو ہے نا وہ بھی خوشی لاتا ہے ہے یا نہیں جب وعدہ افا ہو جائے وعدہ وفا ہو جائے پورا ہو جائے تو اس سے خوشی پھر دوبارہ ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے شاہ فرما کافی حبیب پیارے ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ملحظہ فرما رہے ہیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ میرا اللہ کب وہی نازل فرماتا ہے میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کب ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم بیت المقدس سے منہ پھیر کے کب کی طرف اپنا منہ کر لیں نماز کے لیے یہ ذہن میں رہے آقل سعد اسلام کا جو یہ جو ذوق اور شوق تھا یہ اپنے وطن ہونے کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ یہ ذوق اور شوق جو تھا یہ رب تبارک و تعالیٰ کے گھر بیت اللہ ہونے کی وجہ سے تھا تبارک و تعالیٰ کا قبلہ بوئی رفت بارک و تعالیٰ کا کعبہ رفتعیٰ کا گھر بیت اللہ اور مسجد حرام جو ہے جسے حرم قرار دیا گیا ہے پورے علاقے کو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حرم قرار دیا گیا کہ وہاں پہ ظالم سے ظالم بندے کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا سگے باپ کے قاتل کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا بڑے سے بڑا چور بھی وہاں داخل ہو جائے بڑے سے بڑا ڈاکو بھی وہاں داخل ہو جائے امن میں آ جاتا ہے وہ بھی تو اللہ تبارک و تعالی کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو ایک ذوق اور شوق تھا کعبے کو قبلہ بنانے کا اس کے پیش نظر اور اب تبارک و تعالی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے صرف اس لیے کعبہ کعبے کو قبلہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے وطن میں تھا اس لیے, اس لیے نہیں, نہیں ایسی, ایسی کوئی بات, بات ہی نہیں ہے نہیں اب اندازہ لگائیں کہ کریمہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلنے لگے نا بیت اللہ سے کعبے سے مکہ سے نکلنے لگے حضور تو وہاں صد السلام نے کعبے کو فرمایا تھا میں مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت تھی لیکن مجھے یہاں کے رہنے والا نہیں رہنے دیتے میں مجبور ہو کے یہاں سے جا رہا ہوں اگر یہ مجبور نہ کرتے میں یہاں سے کبھی بھی نہ جاتا اس سے ثابت کیا ہوا کہ آکل صحیح السلام کو محبت ہے تو کس چیز کے ساتھ ہے کعبہ کے ساتھ ہے بارک و تعالیٰ کے گھر کے ساتھ ہے کعبہ کے قبلہ بنانے کے جو شوق اور ذوق تھا آکل صاحب السلام کے دل مبارک کے اندر وہ بھی اسی لیے تھا کہ وہ رب بارک و تعالیٰ کا گھر ہے ورنہ اسی لیے نہیں اگر ہاں علیہ صد السلام جب وہاں سے یہاں آ دوبارہ تو آکل علیہ السلام نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ ہم وہاں جا کر رہائش رکھے جی کیونکہ اب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آک علیہ السلام نے خود محب دعا کی تھی مولا, مولا،, مولا،, مولا،, مولا، یہ جس, جس گھر سے میں جا رہا ہوں مجھے, مجھے, مجھے اس جیسی جگہ لے جا یا اس سے بہتر جگہ ہو وہاں لے جاتے ہیں بتائیں بھائی اور یہی وجہ ہے کریما کر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کبا جاتے ہیں وہاں جا کر بھی مسجد تعمیر کرتے ہیں قبا بستی کبا جاتے ہیں وہاں جا کر مسجد تعمیر کرتے ہیں وہاں سے پھر آک علیہ اللہ وسلام جب مدینہ مورت جاتے ہیں وہاں بھی جا کے حضور نے پہلا کام مسجد بنانے کا ہی کیا جی آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے, ہے اسلام کے دل جو جو ہیں ہیں دونوں شہروں کی طرف ہے نہیں وہ مدینہ ہو آقل اسلام کا شہر ہو یا پھر مکہ مکرمہ شہر ہو دونوں کی طرف اللہ اسلام کے دل جو ہے وہ کھینچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا حبیب پیارے ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا یہ تخل و وجہ جو ہے یہ ہم ملازہ فرما رہے ہیں لے و قبل تنہا ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کا پسندیدہ ہے جو آپ کا پسندیدہ یہ میں نے آپ کو واضح کر دیا کلام کا پسندیدہ قبلہ اس لیے تھا کہ لوگ بھی یہ اعتراض کرتے تھے کہ ان کی ملت ملت ابراہیمی ہے مکہ کے مشرق بھی یہ کہتے تھے ان کی ملت ملت ابراہیمی ہے تو یہ قبلہ ابراہیمی سے کیوں پھیرے ہوئے ہیں ملت تو ان کی ملت ابراہیم جیسے آپ کئی دنوں سے سن رہے ہیں ملت ابراہیم ملت ابراہیم تو یہ ہماری ہمارے ہمارے جو ملت ہے یہ ملت ابراہیم ہے تو وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ان کی ملت جو ہے وہ ملت ابراہیم ہے تو پھر قبلہ ابراہیم سے کیوں پھرے ہوئے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ دائیا پیدا ہوا ان کے کہنے کی وجہ سے نہیں وہ سبب ہے وہ سبب کیا ہے کے دل کے اندر یہ جذبہ کیوں پیدا ہوا کہ کعبہ کو ہی قبلہ بنایا جائے اے؟ اے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ دو قبلے جو ہیں بیت المقدس اور یہ والا قبلہ کعبہ شریف جو ہے ان دونوں میں کامل ترین اور اکمل ترین قبلہ جو ہے وہ کعبہ شریف آئی ہے اور سارے نبیوں میں سب سے بڑی کامل ہستی وہ میرے آق علیہ السلام کی ہے تو اس لیے مناسب یہ ہوا کہ جو کامل ہستی ہو اس کے لیے قبلہ بھی کامل ترین ہونا چاہیے اگرچہ قبلہ وہ بھی ہے لیکن کامل قبلہ جو ہے وہ کعبہ شریفہ ہی ہے وہ جیت اور جیت اور اس لیے اب یہ بھی ہوا کہ آک السط اسلام کیونکہ آپ کامل ترین نبی ہیں اس لیے آپ کے لیے قبلہ جو ہے وہ کعبہ کو بنایا جائے سمت کعبہ کو بنایا جائے اور یہ امت جو ہے یہ ساری امتوں میں کامل ترین امت ہے کہ وہ بنیر اسرائیل کے لوگ جو ہیں ان کے لیے قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہو وہ قبلہ ہے ضرور ہے قبلہ لیکن کامل قبلہ جو ہے وہ کامل امت کے لیے ہو جس امت کے سرے پر ابو بکت صدیق اور جیسے بندے بیٹھے ہوں جس امت کے سرے پر جس امت کے امام جو ہیں وہ عثمان غلی اور مولا علی رضی اللہ عنہ تو میں ان کاملوں کے لیے قبلہ بھی کامل ہونا چاہیے اگر یہ کامل ہیں قبلہ کامل ہونا چاہیے یہ کامل ترین قبلہ کامل ترین ہونا چاہیے یہ اکمل ترین ہیں ان کے لیے قبلہ بھی اکمل ترین ہی ہونا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حریب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو ایک تڑا پیدا ہوئی کہ قبلہ ہی کعبہ جو ہے ہمارا قبلہ ہونا چاہیے اس کے پیچھے یہ منطق تھی یہ فلسوہ تھا کہ قریب آقا علیہ السلام نے کیوں چاہا کہ قبلہ کو ہی قبلہ بنایا جائے آگے دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام تو حبیب پیارے آپ اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر سے پھیر لیجئے حالت نماز میں نماز میں کھڑے دو رکھتے ہو گئی ہیں دو رہتی ہیں ابھی پھیر لیجئے کیسی بات ہے ابھی پھیر لیجئے تو حالت نماز میں کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور جو ہے وہ بیت المقدس سے کعبہ شریفہ کی طرف کر لیا اور مزے کی بات دیکھیں اب امت جو ہے وہ کس منہج پر ان کی تربیت ہو چکی تھی نماز میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ آکل اسلام بھول گئے ہیں یا آکل ساتو کو کچھ ہو گیا ہے نہ آکل شام جو پھرے نا محبوب کریم علیہ ساتوسلام کے صحابہ میں سے ایک بندہ بھی ادھر منہ کر کے کھڑا نہیں ہوا سب نے منہ ادھری کر لی جس طرف حضور کا چہرہ تھا بتائیں بھائی مجھے جی شروع میں اپ کو کہا تھا ہیں کل بلکہ کل بیان کیا تھا کہ حبیب کریم علیہ السلام کی امت ہے یہ کامل ترین امت ہے اس کی تربیت بھی ایسے ناز پر ایسے منج پر ہو کہ یہ جناب صرف یار کا اشارہ ابرو سمجھے کہنے کی بھی نوبت نہ پڑے کہنے کی بھی نوبت نہ پڑے صرف محبوب کریم علیہ السلام کا اشارہ سمجھے اگلے سام نے ایک بار فرمایا ایک رات ایسی आएगी मेरा अल्लाह مجھے حکم دے گا کہ جاؤ ہجرت کرو ہیں یہاں سے مکہ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جاؤ آکل مجھے ایک یار کی ضرورت ہوگی جا کے وہ جب رات آئی رات کے گھر گئے دروازہ کھلا ہوا ہے چراغ جل رہا ہے, ہے میں نے تب سے نہ دیا بجنے دیا نہ دروازہ بند کیا ہے میں نے میں تو, تو روز انتظار میں ہوں بتائیں بھائی یہاں اشارہ ہی ہو گیا نا اشارہ ہی ہے یہ آشک سمجھ گیا ہے آشک سمجھ گیا یہ سے آشک ہیں کو بار ایک بندہ مسجد کے اندر ہی کھڑا ہے دروازے میں پہنچ رہے ہیں ایک پاؤں جو چوکھٹ کے ادھر ہے دوسرا ادھر ہے دروازے کہا ہو سکتا ہے میرے یار نے مجھے کہا یہاں تو سیدھا کہا جائے سمجھ نہیں آتی ہے سیدھا کہا جائے یار رب کا حکم ہے پڑھ اسے قرآن کو پڑھ ہے نہیں پڑھتے نہیں سمجھتے قریب نہیں آتے قرآن کے دربازے یا عاشق وہ ہوتا ہے جو یار کے اشارہ ابرو کے ابرو پہ اپنی جان نہیں اپنا تن ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے حضرت سیدنا انہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے کی گلیوں میں صرف اتنا کہا تھا حل جہاد او جہاد کی طرف اتنا کہا کیا جہاد کی طرف واقع ایسا تو شام کے صحابی جن کی شادی کو پہلی رات ہے ابھی شادی کو پہلی رات ہے ابھی تک غسل کرنے کے لیے نا پہلی رات گزاری ہے غسل کرنے کے لیے پانی کا برتن بھرا اس طرح کر کے سر پہ انڈیلنے لگے حضرت بلال کی آواز آئی میں جہاد پہ جانا ہے وہی سے دوڑے چھوڑ دیا پانی بھی جہاز کے لیے روانہ ہو گئے وہیں شہید ہوئے اکل صاحب میں جسم ڈھونڈو سب کے سب کو جمع کرو سب کو جمع کر لیا کہنے لگے حضور وہ حضرت حنزلہ نہیں ہے اکلِ صاحب میں دیکھو انہیں شہدا میں دیکھو اور غازیوں میں دیکھو دونوں میں دیکھا کہیں بھی نہیں ہیں تھوڑی دیر گزری آسمان سے ان کا جسم پانی سے تر بتر پانی کی قطر ٹپک رہے ہیں وہ نیچے آیا اکل صاحب نے پوچھا ان کے گھر والوں سے کیا معاملہ ہوا انہوں نے کہا حضور رات ہی اس کی شادی تھی کرنے کے لیے پانی سر پہ چاہا ادھر حکم آ گیا بلال نے ازان دی جہاد بلال نے ازان دی جہاد جہاد اس نے کہا اب غسل ایک ہی کریں گے بس تو اب یہ آگیا جہاد کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر فرمایا میں بس اس پہ غسل ضروری تھا تو رب تبارک و تعالی کے فشتے اسے غسل دینے کے لیے آسمانوں پہ لے گئے بتائیں بھائی محبوب کریم علیہ صاحب السلام کے غلام آ کہتے ہیں جی مالک نے کرم کر دینا پتہ نہیں کیسے کرم کرتے ہیں میں نے کہا وہ منہ تو بنا پہ پہلے کام تو کر کوئی مالکوں کو راضی کرنے والا مولانا عبد الرحمان جامی رحم اللہ ہیں آج یہاں لاڈ وہی ہی رکھتے ہیں کام نہیں ہے وہ لاڈ وہی کرتے ہیں کام نہیں ایک بچہ ہو ماں کا پیارا ہو ہر کام ماں کہنے پہ کرتا ہو اے؟ اے? وہ کسی جگہ پہ لاڈ کرے گا ماں میں نے نہیں، یہ نہیں کرنا کرتے نا نہ بچے نہیں کرتے ماں سنتی بھی ہے ان کی ماں مانتی بھی ہے ماں سمجھ جاتی اتص... اتص... ہے اتص... بچہ اتص... ہے ہر بات مانتا ہے اتص... اب لاڈ کر رہا ہے چلو اس کی مان لو اتص... اتص... میں اتص... اتص... اتص... جو زلیل ایک بھی نہ مانے, اتص... مانے وہ کہے نہیں اتص... میں نے مکھن کھانا ہے تو اتص... ماں نے پھر جوتے کو مکھن لگا کے مارنا ہے اسے اتص... میں نے کہا میں تجھے کھلاؤں مکھن یا نہیں بھائی نہیں لاڈ صرف اسی کا چلتا ہے ناد اسی کا چلتا ہے جس نے کچھ کیا ہو جو قربانی دینے والا جس کا انتہا کو پہنچا ہوا ہو یہ تھوڑا کہ یہ جو لوگ جناب ہر بندہ لپاڑے جو ہے یہ اٹھ کے کھڑے ہو کے صرف دعوے کرنے لگے بات ایک نہ مانے مالکوں کی ہیں اور دعویٰ عشق کا دیکھیں جی رب تبارک گو تعالیٰ نے عرشا فرمایا اللہ اکبر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو رب تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے وحیسو ما کنتم فولو وجوہکم شطرہ ماہ کہ تم یہی نہیں کہ صرف مکہ میں ہو تو مو تم نے ادھر کرنا ہے میں بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو تم نے مو اپنا کعبے کی طرف کرنا ہے مو کس طرف کرنا ہے کعبے کی طرف کرنا ہے دیکھیں یہ ذن میں رہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ این قبلا این کابا جو ہے وہی سمتے قبلا ہے یا صرف سمتے کابا جو ہے وہی سمتے قبلا ہے, ہے سمجھ آ رہی نہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے صرف یہ کہ بالکل سیدھے کھڑے ہونا کعبے کی طرف یہ سمتے قبلا ہے یا پھر یہ سمت جیسے پتہ بھی ادھر کعبہ ہے یہ ساری سمت جو ہے یہ ساری کی ساری قبلہ بنتی ہے یہ والا حکم ہے ہمیں یا پھر کعبہ کی طرف منہ کرنا یہ حکم ہے ہمیں کہ نہیں سمجھ آئے مسئلہ جو بندہ حرم شریف کے اندر کھڑا ہو جہاں طواف ہوتا ہے وہاں کھڑا ہو کعبہ اس کے سامنے ہو تو اس کے لیے یہ فرد ہے کہ اپنا منہ بالکل کعبہ کی طرف رکھے کس طرف رکھے منہ بالکل کعبے کی طرف رکھے ٹھیک ہے نا کعبے کی طرف منہ کرے گا تو نماز ہوگی بغیر نہیں ہوگی جیسے یہ مسئلہ ہے ہم یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں کہ میں آنکھیں کہاں رکھتے ہیں آنکھیں ہماری وہیں ہوتی ہیں نگاہ ہماری نیچے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ نیچے دیکھتے ہیں ہم آنکھیں نیچے رکھنے کا حکم ہے ہمیں جب ہم کہیں بھی نماز, نماز پڑھ رہے ہوں پاکستانی پڑھے ہندی پڑھے بنگالی پڑھے کوئی بھی نماز پڑھے اسے آنکھیں کہاں رکھنے کا حکم ہے سیدھے جی کی جگہ پھر آنکھیں رکھنے کا حکم ہے لیکن جو بندہ کعبے میں کھڑا ہو جی حرم میں کھڑا ہو کعبہ سامنے نظر آ رہا ہو اس پہ فرض ہے اپنا منہ ہی, ہی رکھے اور نگاہ بھی کعبے پہ رکھے کیسی بات, بات ہے کعبے کو دیکھ دیکھ کے نماز پڑھے हैं? हैं? اور یہ مذہب کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت ساری تعداد کو پتہ نہیں وہ بیچارے ادھر جاگے نہیں اس سے موکرے پھڑے ہوتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو تم یہ کیا کر رہے ہو ادھر تو قابعہ کو دیکھنا تھا تم نے ادھر ہی مو کر کے نماز پڑھنی تھی وہاں پہ قابعہ کی طرف مو کرنا فرد ہے اور یہاں پہ وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے قابعہ قبلہ ہے اور ہمارے لیے سمت قابعہ جو ہے وہ قبلہ ہے جیسے مثال کے طور پر آپ یہاں کھڑے یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں ہمارے لیے تحقیقی طور پر کی طرف, طرف منہ کرنا یہ فرض نہیں ہے صرف تخمینی طور پر آپ کو ذہن آپ کا جمتا یار کبلا ادھر ہی ہے تو اتنا کافی آپ کے لیے آپ نماز پڑھ لیں آپ کی نماز ہو جائے گی <تصح> کیونکہ آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ آپ بالکل کر کے کھڑے ہوئے ہیں نا یہاں سے تھوڑا سا بھی فرق ہوگا 19, 20 کا, 19, 20 کا فرق جو ہے یہ قلت پر دلالت کرتا ہے تھوڑا سا بھی فرق ہوگا یہاں سے تو آپ کو پتا جب ہزاروں میل درمیان میں طے کریں گے تو وہی تھوڑا میل میلوں کا ہو جائے گا فرق یہ تھوڑا فرق جو ہے یہ میلوں کا فرق ہو جائے گا ہے یا نہیں ایسا اب میں آپ کو آن آن اس کی مثال طبیعت کے مطابق سمجھاتا ہوں جیسے <سطح> یہاں پہ بندہ سامنے کھڑا یہاں پہ کوئی بندہ گیند پھینکے پھینک پھینک سامنے کھڑا ہے بندہ, بندہ وہ بلہ پکڑ کے یہاں سے کوئی بندہ پھینک گیند پھینک رہا ہے وہ جتنا قریب ہوگا اس کی ٹیڑی گیند پھینکی بھی اس کے قریب ہی پڑے گی کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ جتنا یہ دور ہوگا اس سے اس کی تھوڑی سی بھی ٹیڑی پھینکی گیند جو ہے اس سے اتنا دور جائے گی سمجھ نہیں بڑا مسئلہ ہاں یہ جلدی آنے والا سمجھ آنے والا تھا مسئلہ اس لیے میں نے کہا کہ وہی مثال آپ کے سامنے رکھو جو سمجھ آ جائے تو یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے یہاں کہ ہم یہاں سے یعنی کہ بالکل اپنی طرف سے سیٹیں کھڑے رہے ہیں لیکن انیس بیس کا فرق آ رہا ہے تو وہی تھوڑا سا جو فرق ہے نا انیس بیس کا وہاں جا کے میلوں کو جا پڑتا ہے اس لیے ہمیں صرف تخمینے کے طور پر کہ ہم تخمینہ لگائیں ہمارے لیے یہی ہے بس وہی ہے بس آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں آپ کی نماز ہو جائے گی کنہیں سمجھ پڑا مسئلہ اور یہاں سے انیس بیس کا فرق جو ہے وہ وہاں پہ میلوں کا فاصلہ بن جاتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے دیکھیں جی رب تبارک و تعالی نے ارشان فرمایا وَحَيْسُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْ وُجُوحَكُمْ شَطْرَ اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا مو جو ہے وہ سمت قبلہ کی طرف یعنی کعبہ کی طرف کر لو یہی تمہارے لیے کافی ہے ورانگر کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یہ اہل کتاب کا جو ایناد ہے نا ہمارے قبلہ کے ساتھ اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے اس سے بیان کی اللہ تعالیٰ نے یعنی تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ کعبے نے قبلہ بننا ہی بننا ہے یہ مالک کی طرف سے حکم ہے یعنی ان کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود تھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور سر اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت کے پیش نظر کچھ عرصہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے امت کی تربیت کے لیے امت کو اس منج پر لانے کے لیے اس منج پر لانے کے لیے کہ امت جو ہے وہ یار کے اشارۂ ابرو کو سمجھے امت جو ہے میرے حبیب کے تابع فرمان ہو جائے امت جو ہے میرے حبیب کے حکم کو پوچھے نہ حکم تو حکم میرا عمل بھی نہ پوچھے میرے حبیب نے جو کیا بس وہ کرنا شروع کر دے جو میرے حبیب نے کر دیا اسی کو اسی پر عمل شروع کر دے پوچھے نہ کہ یہ کیوں ہے تو وہ کیوں ہے وہ الحمد تربیت اس امت کی ہو گئی تو ربت بارک وطالع نے تبدیلی کملا کا حکم دیا تبدیلی ایک کبلا کا ربت بارک وطال نے حکم دیا کی رفت بارک وطال نے حکم دیا تبدیلی کملا کا کہ, کہ آپ جو ہے اب ادھر منہ کر لیں نہیں مسئلہ رہے ہیں یہ بہت بڑا نقصان کرتے ہیں آپ جو باہر ہی بیٹھ جاتے ہیں خدا کے بندے نہ کیا کریں آپ کی وجہ سے اتنا سارا خلل پڑ گیا اور ایک کو کہہ رہا ہوں باقی سارے باہر دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تارا نے ارشا فرمایا جی دیکھیں اب یہود و سارا کی جو دشمنی تھی قبلہ کی طرف قبلے کے ساتھ جو یہودیوں کی دشمنی تھی کہ ان کو معلوم ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں چند دن بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے پھر ان کا چہرہ ہی نہیں ہو جائے گا اور اس امت کی اور اس حبیب کریم علیہ صحیح اسلام کی یہ شان بیان ہوئی تھی پچھلی ساری کتابوں کے اندر کہ حبیب کریم علیہ صحت السلام امام القبل ہے کیا ہے حضور امام القبل دروتاج میں پڑھتے ہیں نا امام القبل یہ وہی بات ہے امام القبل دو کملوں کے امام حضور اور یہ امت جو ہے یہ بھی دو کبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والی یہ شرف اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر کسی کو دیا ہے تو حبیبِ کریم علیہ السلام کے امت کو دیا ہے اور مدے کے بعد یہ ہے آج بھی وہ مصر قبلتین موجود ہے ہے یا نہیں مصر قبلتین موجود ہے آج بھی یعنی جہاں پہ اور آج بھی وہ نشان موجود ہے بالکل ایک دوسری کے مخالف سمتے بنتی ہیں ادھر جو ہے نا وہ آج نماز پڑھ رہے ہیں ادھر منہ کر کے آپ دیکھیں بالکل پچھلی جانب اوپر گنبد کے اندر چھوٹا سا مسلح بنایا گیا ہے کہ آکل علیہ السلام اس وقت ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اب بتائیں نہیں بالکل ادھر کھڑے ہوں جہاں امام کھڑا ہو ہیں پیچھے مقتدی ہوں آقا علیہ السلام جو پھرے ہیں جہاں مقتدی کھڑے تھے وہاں امام ہی آ جائے جہاں امام کھڑے تھے وہاں مقت آ جائیں تو بتائیں کتنی بڑی کتنا بڑا فرق ہوا ہیں محبوب کریم علیہ ہم کے صحابہ نے صحابہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا حضور یہ کیا ہوا ربت کو نے رہا بھرا کہ ہم نے تو یہ صرف اور صرف جو ہے وہ نماز میں اتنے سخت ویدے ہیں یہاں ہم پورے ہی گھوم گئے ہیں نماز نہ امام کی ٹوٹی نہوں کی ٹوٹی مایا ہم تو رب کے حکم کو پورا کر رہے تھے اس لیے نہ امام کی نماز ٹوٹی ہے نہ مختدی کی نماز ٹوٹی ہے ہاں یہاں بھی نہیں آئی کیونکہ پورا کرنا بس آگے دیکھیں جی ربتال اب دیکھیں انہیں وعید سنائی جا رہی ہے انہیں دھمکی دی جا رہی ہے میں تم جو حرکت کر رہے ہو نا حبیب کریم علیہ صحیح السلام کے کے ساتھ دشمنی کر کے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ تبارک و وطار تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے سب کچھ مرادہ فرما رہا ہے ہاں آگے دیکھیں جی اللہ تبارک و تعارا نے عرشہ فرمایا والن کتاب بالکل لہایت ماتب کبلا تک فرمایا کہ حبیب پیارے اب وہ حضور علیہ سات السلام یہ چاہتے تھے یہ کسی نہ کسی طریقے سے قبلے کی طرف پھر جائیں یہ ہمارے قبلے کو مان لیں ایمان لے آئیں رسول اللہ علیہ سلام چاہتے تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ پر قرآن پر یہود نہ سارا ایمان لے آئیں لیکن وہ ماننے والے نہیں تھے تو رب تبارک و تعالیٰ میں حبیب بھی آپ انہیں دفعہ مارے آپ انہیں چھوڑ دیں ان کے پیچھے نہ جائیں انہیں نہ سمجھائیں اب انہیں دفاع کریں کیسے فرمایا رب تبارک وتعالیٰ نے اللہ اکبر اتنی بڑی بات فرمائی والینا تائت <تصفح> الذین اوتوا الکتاب میکل ایتم ما تبعو قبلتک اگلے سام یہ چاہتے تھے کہ کعبہ شریفہ جو قبلہ بنا ہے اس کے سچے انہیں بر حضور کو معجزہ ظاہر کریں <تصفح> <تصفح> تاکہ وہ کسی معجزہ کو دیکھ کر انہیں یقین ہو جائے کہ کعبہ ہی قبلہ ہے <تصفح> ہم آ کرتے تھے رب تبارک و تعالی نے کیا فرما دیا اللہ اکبر اللہ تعالی نے حبیب پیارے جی کتاب ملی ہے نا یہ سارا آپ انہیں ایک نہیں ہر طرح کا مرزا لا دکھا دیں ہر طرح کا مرزا لا دکھا دیں ماتا بڑوں کمل تک یہ کبھی بھی آپ کو قبلے کو نہیں مانیں گے آپ کے قبلے کو یہ مانیں گے ہی نہیں کبھی بھی مونی کریں گے آپ کے قبلے کی طرف اور اللہ تعالی نے شا فرمایا وما انت بتا بے ان قبلتا ہوں ابھی پیارے اور آپ بھی ان کی قبلے کو نہیں مانیں گے آپ بھی ان کے قبلے کو نہیں مانیں گے بتائیں یار جس قبلے کی طرف سولہ سترہ مہینے منہ کر کے نماز پڑھی ہو اب حکم آ جائے کہ ادھر منہ کر لیں یہودی کہیں جی ادھر ہی منہ کر لیں جس طرف آپ سترہ مہینے منہ کرتے رہے ہیں تو ابھی بھی کریم اللہ سات کبھی بھی نہ کریں کیونکہ منسوخ ہو چکا ہے نا جو قبلہ مسلمانوں کا رہ چکا ہے قبلہ اول رہ چکا ہے اب اس کی طرف منہ کرنا منع ہو گیا کیونکہ اب یہ یہودیوں کی خواہش ہے ادھر منہ کر لیں تو بے کریم علیہ صحت وسلام کو پتا کیا فرمایا رب تبارک کو بتا نہیں آگے دیکھیں دیکھیں دیکھیں دیکھیں کہ, وما کہ اور یہ خود بھی تو ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے کیونکہ یہودی جو تھے نصارہ نصارہ جو ہیں یہ بیت المقدس کے شرقی جانب مشرقی جانب جو ہے اسے قبلہ مانتے تھے اور یہودی جو ہیں یہ سخر ہے بیت المقدس کو قبلہ مانتے بالکل مختلف سمتے ایک ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے رب تبارک نے یہ دونوں ذلیل اکٹھے ہو کر آپ کا قبلہ پھیرنے کے چکر میں ہیں یہ دونوں خود کیوں نہیں ہوتے ایک کو قبلہ کیوں نہیں مانتے ایک ایک طرف کو مانتے ہے دوسرا دوسری سمند کو مانتا ہے خود تو اکٹھے ہوتے نہیں یہ دونوں اکٹھے ہو کے آپ کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہی وجہ ہے جن کے قبلے علیحدہ علیحدہ تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور جن کا قبلہ ایک ہے مسلمان وہ اکٹھے نہیں ہوئے آج اج ہندو 3 کروڑ خدا جن کے 3 کروڑ جن کے دیوتا ہیں جن کے جن کو پوجتے ہیں 3 کروڑ خداؤں کو پوجتے ہیں وہ ہیں وہ ذلیلی کٹھے ہو گئے مسلمانوں کو مارنے کے لیے ناموس رسالت پر حملہ کرنے کے لیے ناموس رسالت کی غدار عورت جو ہے اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے لیکن یہ کلمہ پڑھنے والے ایک نہ ہوئے باقی سب کو چھوڑو قبروں کو چاٹنے والے ایک نہیں ہوئے دبروں کو چومنے والے ان کے بابے کا پھر آئیں گے باہر پھر سندر نکالیں گے ڈھول کو ٹاپ پہ جائیں گے اب بندہ کیا کہے پورا دن چھوڑ کر جسے مست مستحبا کہا تھا صرف اسی کو اپنا رکھا ہے صرف بدت مستحبہ کو اپنا رکھے ان کے ان کے ان کے, ان کے ہاں جو دین ہے نا پورے کا پورا وہ دین ہے ہی نہیں جو رفتار کو اطار نے دین دیا ہے کہ نہیں سمجھ بڑا مسئلہ آج سولہ سال کے بچے کو گولی مار دیجئے اس کے سینے میں وہاں سولہ سال کا بچہ اس کے سینے میں گولی مار دی گئی کہ نموس سر کا نام کیوں نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا ہے لیکن حرام ہے مولوی بولے مولوی جب بھی بولے گا ملاج ثابت ہے یار ثابت ثابت ہے ہے خانی میں نے کہا مولوی تیری زندگی پہ بھی تو نے اپنی زندگی کھپائی کہاں ہے رب کے کے دین لیے ایک دن بھی نہ بول نعوذ باللہ من سکے چار لاکھ تین لاکھ تین چار لاکھ سے زیادہ مدرسے ہیں اکیلے ہندوستان میں اکیلے ہندوستان میں تین چار لاکھ سے زیادہ مدرسے ہیں اور تیس کروڑ سے زیادہ آبادی اکیلے مسلمانوں کی پچاس لاکھ سے زیادہ عالم ہے وہاں پہ جہاں پہ اتنا کچھ ہو تین لاکھ مسلمان لڑکیوں نے ہندوؤں کی عدالتوں میں یہ درخواستیں دے رکھی ہیں ہم ہندو لڑکوں سے شادی کرنا چاہتی ہیں ہمارے ابے ماریں گے ہماری شادی جو ہے وہ حکومت اپنی سرپرستم ہندو لڑکوں کے ساتھ کروا دے یہ ساری برکت ہے کالج یونیورسٹی میں بیٹی کو بھیجنے کی بڑے بڑے موبائل لے کے دے دیے بیٹی کو ابا اب بے, بے فکر ہے, ہے ابا اب بے, بے فکر ہے, ہے بتائیں بھی آج نوبت یہاں تک پہنچی آٹھ لاکھ لڑکیاں یہ تو ان کے ہاں یونین کونسل کے اندر رجسٹر ہو چکی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں آٹھ لاکھ جو ہندو لڑکوں کے ساتھ شادی کر چکی ہیں یہ وہ ہیں جو ان کے کاغذ میں آ چکی ہیں ان کے علاوہ جو ہیں ان کا تو پتہ ہی کتنی ہوگی ہی ہی ہو گی یہ تو وہ ہیں جو ان کے ہاں جن کا اندراج ہے اور اس کے علاوہ آج مسلمان باپ بھی ان سے فکر نہیں ہے اس کی بیٹی کہاں جا رہی ہے بتائیں ایسے حالات میں بیٹھ کے ملہ لپاڑا جو ہے وہ کلخانی پہ دلائل دے رہا دل تو بتایا اس سے بڑھ کر دین کا دشمن کون کون ہوگا ہوگا یار اس سے بڑھ کر دین کا غدار جب جناب مسلمان بیٹیاں ہیں جی تین لاکھ سے زیادہ لڑکیاں مسلمان لڑکیاں کلمہ پڑھنے والیاں جا کے درخواست دے دیں کہ ہماری شادی ہندو سے ہونی چاہیے لڑکے سے ہونی چاہیے انہوں نے پھنسا رکھے ہوں گے لڑکے پسند کر رکھے ہوں گے اس لیے تو انہوں نے درخواستیں دی ہیں اور کو یہی سوج رہا ہے جناب یہ کر لیں تو وہ کر لیں سندل نکال لیں تو فلانا کر لیں, کر لیں دن یہ ضلیل جاگتے بھی کس بات پہ ہیں جب بات ان کے مفاد کے خلاف ہے جیسے میں نے اگلے دن کہا تھا آپ کو کہ پاکستانی حکمرانوں نے اکیلے سندھ کے اندر کہا کہ ہم سندھ کے اندر پندرہ سو میراسی بھرتی کریں گے جو سکول کے بچوں کو گانا سکھائیں گے है? سکول بچوں کو گانا سکھائیں گے پندرہ سو میرا تو, تو میں نے یہ لکھ جی بتائے گندا بتائیں. بندہ گندی سوچ ہے اس کی اتنے مقدس کام کو غلط کہہ دیا اس نے بتائیں بندہ کہاں جائے بھئی؟ اب جس بندے کو نوز منظال رب رسول کی نا فرمانی है? है? اور رب رسول کی دشمنی جہاں سکھائی جائے है? है? اور है? وہاں پہ بھرتی کی جائے اچھے بھلے شریف لوگوں کی لڑکیوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو ناچ اور گانا اور ناچنا سکھایا جائے है? है? है? اس بات پہ غصہ نہ آئے اس کتے کو اور اسے غصہ آ جائے اس بات پہ اس مولوی ضیا نے ان کو غلط کہہ دی یار بڑا ہی گندا بندہ ہے بڑی گندی سوچ کا بندہ ہی ہے تو بتائیں بھائی میرے کریم آکل سامنے اس وقت فرمایا تھا قیامت کے قریب قیامت کے قریب, قریب, قریب, قریب, قریب, قریب, قریب, قریب لوگ, لوگ گناہ, گناہ کو نیکی سمجھیں گے نیکی کو گناہ سمجھیں گے بتائیں بھائی گناہ جو ہو رہا ہے گناہ کے خلاف نہیں بولا, بولا, بولا, بولا میں نے جو نیکی والی بات کی ہے بھی یہ غلط ہے وہ میرے خلاف بول پڑا ہے ہاں جی وہ یہ نہیں ہوا ایسا اب اس کا مطلب کیا ہوا ان زلیوں کے اندر نیکی جو ہے وہ گناہ بن چکی ہے اور گناہ نیکی بن چکی ہے اسی کے اندر باہر لکھا ہوا ہے علم کو پڑھنا فرض ہے مسلمان مسلمان پر بھی اور پر بھی. تو اندر اندر کی لڑکی جس کو سفا مروہ پہ جا کے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے اسے وہاں پہ دوڑنے کی اجازت نہیں ہے تیز قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے لیکن وہ یہاں پہ ڈانس کر رہی ہے. یہ دلیل جو ہیں یہ چاہتے ہیں جس طرح وہ دوسرے کنجر ہیں اسی طرح پوری قوم کو ایسا بنا دیا جائے تو خدا کے لیے ذرا آنکھیں اپنی کھولیں مبارک آنکھیں کھولیں اپنے دل دماغ کو ذرا بیدار کریں جگائیں آپ جو ہیں نا وہ ان کمینوں کو ماننے والے نہیں ہیں آپ تو محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں دیکھیں جی رب تبارک کو تعالی نے ارشا فرمایا اللہ اکبر آپ ان کی نہ مانے آپ ان کی نہ مانیں ان, ان کے کہے ہوئے قبلے کو نہ مانے قبلہ بھی وہی جس کی طرف سترہ مہینے نماز پڑی آپ نہ مانیں آپ ادھر منہ نہ کریں ابھی باپ آگے دیکھیں کیا فرمایا رفتار علم حبیب پیارے اگر علم آنے کے باوجود بھی آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے علم آنے کے باوجود بھی آپ ان کی خواہشوں پہ چلیں گے آپ اب بتائیں بھائی, بھائی, بھائی, بھائی وہ ہی جس کی طرف سترہ مہینے نمازیں پڑی تھیں اب اس ملے کی کے طرف منہ کرنا دین نہیں رہا اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے اب وہ دین نہیں رہا ادھر منہ کرنا دین نہیں رہا کو نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی اب منسوخ کی پیروی کرنا رفتال فرما رہا ہے اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا یہودی خواہش کی پیروی کرنا ہے اب بتائیں بھائی رب بار تعالیٰ اپنے حبیب کو منع فرما دے حبیب وہ جو دین رہ چکا ہے وہ جو قبلہ رہ چکا ہے سترہ مہینے پورے حبیب باب اب اس طرح منہ کریں گے تو یہ یہودیوں جی کی خواہش کی پیر بھی ہوگی تو بتائیں جی آج ہم یہودیوں کی اتنی خواہشوں کو پورا کر چکے ہیں یہودیوں جی کی خواہشوں کو پورا کرتے کرتے ہم اپنا پورا دین چھوڑ چکے ہیں آئی ایم ایف کیا ہے وہ پیسے دیتا ہے وہ کہتا ہے اذان پہ پابندی لگا دو ہم نے کہا لگا دی انہوں نے کہا مولوی کی تقریر کی آواز باہر نہ ہے ہاں باہر جو عورتیں بیٹھی نا وہ نہیں سن لے کہیں کہ دین کی بات ان کا ٹھیک ہے بند کر دیتے ہیں بند کر دی بتائیں جی آج خطبے کہاں ہوتے, کہاں ہوتے ہیں خطبے ہوتے ہیں تقریر میں, تقریر میں؟ اے جمعے میں سپیکر میں, میں؟ نہیں لینے دیتے, نہیں دیتے آج، آج، یہاں پہ جس کا دل چاہے مرضی شادی بیاہ ہو کچھ بھی ہو بڑے سارے سپیکر لگا کے یہاں پہ عورتیں نچا دے سب اجازت ہے है? है? رنڈیاں جو ہیں اسلام آباد سے لے کر کراچی تک ہر سڑک پر پہنچ گئی آٹھ مارچ کو اور انہوں نے اعلان کر دیے اسی آٹھ مارچ سے ایک دو چار دن پہلے کی بات ہے ایک عورت جو ہے بالکل اسلام آباد کے اندر مس ایٹم بم کپڑے پورے اتار کے آ گئی سڑک پر ہے اس نے مقدس اور متحر قانون کو ایک کوٹ دیا یعنی پولیس والوں کو مار دیا جو نہیں پڑی ہوتی وہاں وہ کون اٹھا کونائی کی پوسوں کی پولیس والے سارے کون مقابلہ کرے یہ تو مس حسن کی کلاشن کو میں نے کہا بتاؤ بھائی یہ نوبت کیسے پہنچی یہاں تک یہ معاملہ کیوں پہنچے میں نے کہا اب تو اسلام آباد ہے اسلام جہاں پر وہاں پہ, پہ اتنا بڑا کفرآباد ہے جسے اسلام آباد کہتے ہیں وہاں پہ اتنا بڑا کفرا ہے اتنی بڑی حرام زندگی ہے وہاں پر اتنی بڑی بغیرتی ہے وہاں پر تو جو باقی علاقے ہیں وہاں کیا ہوگا رفتار نے اتارشا فرمایا جی دیکھیں آگے کیا فرما رہا اب تبار کو رب اپنے حبیب کو فرما رہا ہے یہ ذہن میں رہے یہ بظاہر خطاب حبیب کو ہے لیکن حقیقت میں مخاطب ہم ہیں ہاں ہم ہیں کیونکہ حبیب کریم علیہ صاحب شام سے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کیا علیہ السلام ایک لمحے کے لیے یہودیوں کی پیروی کر لیں یہودیوں کی پیروی تو ہم نے کی ہے ہمارے یہاں سے مولوی اور دوسرے لپاڑے لوگ عمران خان کے کہنے پر اور نواز شریف گنجے پریت کے کہنے پر وہاں جا کر ان سے ملاقاتیں کرتے پھرتے ہیں اسرائیل کے صدر سے جا کے ملاقاتیں کرتے پھرتے ہیں یہاں سے بہت بڑا مولوی وہ لے گا اس امام نے آپ کے نو منٹ کا پورا انٹرویو دیا ہے اس نے کہا مقاصد کیا ہیں اور انہوں نے بھیجا ہمیں کیوں ہے دیکھیں جب تبارک بوتال نے کیا ارشا فرمایا میں اگر آپ نے علم کے بعد خواہش کی پیروی کی نا ان یہودیوں کو خواہش کی پیروی کی اس سے ثابت کیا ہوا پیروی علم کی ہوتی ہے جہالت کی نہیں پیروی ہوتی ہے علم کی پیروی ہوتی ہے جیالت کی پیروی نہیں ہوتی تو رفتبارک تبارک تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے اگر آپ نے ان کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے کعبے سے منہ پھیر کے اب بیت المقدس کی طرف کر لیا انا کا عید اللہ تو آپ رب کا حق مارنے والے, ہونے والے ہونے. آپ رب کا حق مارنے والے ہونے. بتائیں بھائی تو آپ ظالم بن جائیں گے یہ حبیب کریم علیہ السلام سے ممکن ہی نہیں حضور معصوم یہ اس کا وقوع ہونا تھا ہماری طرف سے آج پوری دنیا کے عرب مسلمان ہو یا دوسرے مسلمان ہوں سارے کے سارے اسرائیل کو قبلہ مان چکے نہیں مان چکے اور بیت المقدس کو نہیں مانا ابھی تھا کہ انہوں نے کیونکہ منہ تو کانوں کی طرف مکر کے پڑھ رہے ہیں نماز لیکن اسرائیل کو قبلہ مان گئے ہیں یہودی کو قبلہ مان گئے ہیں ہر ہر بات میں یہودی کو مان چکا کفر کو, کو مان چکے ہیں جو. یعنی جو وہ کہے اسی کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے رفت بار کو دیکھیں اب یہاں تک ان کی دشمنی بیان ہوئی کعبے کے ساتھ قملے کے ساتھ جو دشمنی تھی مسلمانوں کے قملے کے ساتھ دشمنی اب مسلمانوں کے نبی کے ساتھ جو ان کی دشمنی ہے اسے ظاہر کیا جا رہا ہے اللہ تعال نے عرشا فرمایا اللہ دینا دین وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ حبیب کریم علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ایسے پہچانتے ہیں کیونکہ بندہ عرفان کہتے ہیں کسی چیز کو ظاہری علامات دیکھ کر پہچاننا بندے کا بیٹا ہے وہ ہزاروں بچوں میں بھی پھرتا ہوگا بندہ اس کے ظاہر کو دیکھ کے پہچان جائے گا ہے یا نہیں ایسا رفتبار کو میں نے محبوب کریم علیہ السلام کے اوساف حبیب کریم علیہ السلام کا پورا پورا حلیہ کتاب میں بیان کیا تھا یہ اس سارے حلیے کو پڑھ کے حبیب کریم علیہ السلام کو بھی اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح پہچاننے کا حق کا ہے لیکن اس کے باوجود کیا ہوا فریق ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو حق کو جان جاننے کے باوجود حق کو چھپا رہا ہے اسے بیان نہیں کرتا لوگوں کو بتاتا نہیں ہے اللہ تبارک وطار نے ارشا فرمایا ابھی پیارے انہیں آپ تفارے آپ مجھے دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں سبحان اللہ <سلام> الحق کو میرے رب کا حبیب پیارے حق جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ چاہے ایک تبدیلی قبلہ کا مسئلہ ہو یا جو کچھ بھی ہو میرے رب کا یہ آپ کے رب کی طرف سے آ رہا ہے آپ نے یہ نہیں دیکھنا یہودی کیا کہتے ہیں آپ نے یہ نہیں دیکھنا مشرق کیا کہتے ہیں آپ نے یہ دیکھنا کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے <سلام> بس فلا تکونن من المترین بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اللہ کتنی بڑی بات ہے میں آپ کو شک بھی نہ ہو دین کے معاملے میں میری طرف سے آنے والے حق کے معاملے میں شک بھی نہ ہو آپ کو یہ پک ہو یہ پکا یقین ہو آپ کو جو کچھ بھی آ رہا ہے میرے رب کی طرف سے آ رہا ہے اور یہی حق ہے بس اللہ تعالیٰ سمجھنے کی تو فکر